انفاق کے بارے منافقین نمبر دو پر سجرے جب آتے ہیں نا منافق تیرے پاس کیا کہتے ہیں سبحان اللہ میں صدقی یا رسول اللہ تیری صورت اللہ شہانی سے گتا میں کون جگ سارا تیری بندہ پشانی سے سبحان اللہ نشہ دو رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تو سچا رسول اللہ! ہر صورت بچے اللہ ہو یا مہینہ کا ہو اللہ تو جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہے مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ مجھے خدا کی قسم منافق جھوٹے یہ اوپر اوپر سے بات کرتے ہیں ات خزو ہوں یہ قسمیں کھا کے جب کہتے ہیں نا کہ تو سچا رسول ہے یہ اپنی قسموں کو ڈال بناتے ہیں خوش ڈال میں اللہ کے راستے سے رک جاتے ہیں نا کانو یا منو بہت گندا کردار ہے ان کا یہ بد عملی بد قولی بد گوئی بد اتقادی کے زبانی طور پر انہوں نے دعویٰ کیا ایمان کا پھر نہ مراد کو کرنے لگے پھر اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر مار جباریت مار دی لا یفک سمجھتے نہیں ہیں اچھا جب ان منافقوں کو دیکھو نا تم آ رہے ہیں تو عجیب کا جسام ہو جب لٹھوں کی طرح چل رہے ہوتے ہیں نا آپ کا ہے بڑا ڈیل ڈولپ وہی یقول ان کے روب داپ کی روباب کی پتہ حیات قضائی کی وجہ سے جو بات کریں تو آپ بڑے غور سے سنتے ہیں بھائی اتنا سفید پوش آدمی ہے اور بڑی کداوڑ والا آدمی ہے یہ بات تو کرے گا نا سچی بات کرے گا میں کہتا ہوں سنو کہ کہن مسندا وہ گویا ایسے ہیں جیسے چھتیر دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہوشو بن لگ چھتیر مسندا جب جی دیوار نہ لاکھ رہے گا نا انجن حرامی سارے سب ان نق اللہ صحتم جو بات بھی آپ قرآن کی کریں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے خلاف آ رہی ہے ہم العدب وہ پکے دشمن ہیں ان کی قد اور ڈیل ڈول کو مت دیکھیں فاحضر ان سے بچ کے رہیں کا تحم اللہ اللہ قرض کرے رنو ان کیسے الٹے جا رہے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تالو آؤ نا اللہ تمہارے اللہ کا رسول تمہارے گناہوں کے لیے معافی مانگتا ہے اللہ سے لو روشا ہو لو اپنے سر کو جٹ دیتے ہیں ور تم یہ سدھ رک رک جاتے ہیں اور وہ, اندر میں وہ جاتے ہیں ہم رسول کے پاس کیسے جائیں علیہ، اب ان دلوں کو سمجھائیں آپ استغفار کریں یا نہ کریں یا کبھی ہو سکتا ہے ستر مرتبہ بھی ایسوں کے لیے استغبار کریں لئی یا اللہ قطن معاف نہیں کرے گا ان اللہ لا یادی حکم عدولی کرنے والی قوم کو اللہ کبھی کام نہیں ہونے یہ حارکاس بلی لاتو علام محمد کے صحابہ پر خارج کچھ نہ کیا کر بالکل حتیٰ یا پھوکا دے مرتے نکل پی تجویز کیسے کرتے ہیں محبت کے صحابہ پر خارج نہ کرو یہ پھوک مرتے مرتے پھوک ہوں مرتے مرتے نکل جائیں گے یا یعنی اللہ فرماتا ہے خزانے تو سارے میرے ہاتھ میں ہیں یہ منافق بڑے کو بے وقوف ہیں بد دماغ ان کو سمجھ بھی کوئی نہیں آتی یقول رجا نا دوسرا شکوا کہتے ہیں اگر ہم واپس گئے نا اب جہاد میں ہیں نا جہاد کے میدان سے جب واپس جائیں گے تو ہم ان زلیلوں کو بھائی میں داخل نہیں ہونے دیں گے ازل محمد نعوذ باللہ یہ زلیل ہے اور ہم عزیز ہیں اس لیے ہم عزیز محمد زلیل کو داخل نہیں ہونے دیں گے ولی اللہ عزت اللہ کے قبضے میں ہے عزت اور اس کے رسول کے قبضے میں اور ایمانداروں کے لیے لیکن منافقین ہیں جو مجھے پتھے ہیں کے موقع پہ عبداللہ اپنے ابائی بنے سلول نے بیٹھ کے کہا ایک کونے پہ اپنی ٹولی کے ساتھ کے محمد زلیل ہے ہم اس زلیلوں کو مدینہ میں اب جاتے ہیں نا جہاد سے واپس تو ہم ان کو داخل نہیں ہوتے صحابی نے سن لیا اس صحابی نے آ کے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ عبداللہ ابن اپنا عبداللہ اب نے مکتوم نے آپ کو زلیل کہا ہے نبی علیہ السلام فرما مشتقہ میں اس کا جواب کو ہی دیتا اللہ پاک خود کرے گا ایک آدمی نے سنا دوسرے سنا ہل ہل ہو گئی پوری جہاد کے میدان میں بہرحال کے متعلق کہا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کی طرف اس عبداللہ اب نے ابئی ابن سلون کا بیٹا دوڑتا آیا نام اس کا بھی عبداللہ تھا وہ بیٹا دوڑتا آیا وہ کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے میرے زلیل باپ نے یہ زلیل بات کی ہے اور یہ بھی میں نے سنا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا مگر میری درخواست ہے کہ اگر اس کو قتل کرنے کا حکم ہو تو وہ مجھے حکم دینا اور کسی کو نہ حکم دینا میں اس کو قتل کروں گا نبی فرما نہیں میں کسی کو حکم نہیں دیتا اور نہ قتل کرتا ہوں مشتقہ یہ میری شکایت جو ہے میرے اللہ کے دربار میں اللہ خود فیصلہ کرے گا بات ختم ہو گئی مگر اس عبداللہ نے اپنے دل میں بات رکھی جب واپس ہوئے دو تلواریں ہاتھ میں لے کر دل دی دوڑتا مدینہ کے سرد دروازے پہ آ کھڑا ہو گیا پہلے پہلے ٹولی آئی اس کے باپ کے منافقین کہ وہ پندرہ آدمی تھے مدینے میں داخل ہونے لگا اس نے کا ٹھہر جا شریر کہیں کا اللہ خراب محمد کو تو شریر کہتا ہے تجھے کس مان انجنا ہے کہ تم مدینے میں داخل ہو جا خبردار تو داخل نہیں ہو سکتا پندرہ آدمیوں کی ٹولی تھی سارے کاپنے لگ گئے دونوں ہاتھوں میں تلوارے تھیں اس کے اس نے کہا جو آگے قدم اٹھائے گا اس کا سارا قلم کر دوں گا ہے کسی کے اندر طاقت تو مدینے میں داخل ہونے کی ٹھان لے سارے کانپ کاپ کے ٹھہر گئے بہت بڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے دیکھا تو وہ کانپ رہے ہیں اور حضرت غصے سے کانپ رہا ہے تو عبداللہ کانپ رہا ہے نبی فرمایا عبداللہ بیٹا کیا بات ہے اگر جی جی سلیل داخل ہونا چاہتے ہیں، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں سلیب کو داخل نبیر دیتا. نبیر علیہ السلام نے سفارش کی کہ غصے کو جانے دو ہم نے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے اب یہ نہ کہنا کہ انہوں نے خود بخود انتقام ہم سے لے لیا ہے اس کو جانے دے ہی جا تو پھر کہنے لگا اچھا پہلے آپ داخل ہوں گے آپ کا لشکر بھی داخل ہوگا بعد میں یہ زلیل داخل ہو جائے یہ تیری اجازت سے یا رسول اللہ کر رہا ہوں ورنہ زلیل کو اگر باپ تھا میں قتلام کر دیتا کبھی داخلہ اس وقت پھر اللہ کے پاک رسول نے اجازت دی یعنی نبی علیہ السلام سلام کی عزت کا بقام ایسا عزیز اور غالب تھا کہ باپ بھی بھول گیا بیٹا بھی بھول گیا عورتیں بھی بھول گئیں سارا خاندان بھول گیا گویا کہ وہ کہتا ہے کہ محمد کی عزت پہ میرا خاندانی قربان ہو جائے لِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ اللہ ہی کے لیے عزت اور رسولوں کے لیے ایمانداروں کے لیے لیکن منافق آدمی جاہل ہے ان کو پتہ ہی نہیں یا ایواللزین آمنوا او امانداروا لا تلحکم امرانکم ولا اولادکم نہ مصروف کر دے تم کو مال تمہارے اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے کیوں ہمیشہ عام طور پہ مال اور اولاد کی وجہ سے دوسروں سے لڑائی ہوتی ہے قتل عام ہو جاتے ہیں اس لیے یہ فتنہ ہے ان کی وجہ سے ریت کر کے مسلمانوں کی جماعت سے نہ بگاڑو دل کے اندر میں یا فلزال کا اگر ایسا کرے گا تو وہ بندہ بڑے خسارے میں ہے ہم نے تمہیں اس سے پہلے کہ آ جائے موت تمہارے پاؤ اور اس وقت بندہ نے موخر کر دیا اس موت کو تھوڑی مدت کے لیے میں سارا مال صدقہ کر دیتا من اور ہو جاتا میں نیک بخت لوگوں میں سے مگر قانون یہ ہے کہ اللہ ہرگز نہیں موخر کرتا کسی جی سے جب کہ اس کی مدت آ جائے اللہ حبیب